ان میں جہاد و کتال کی بقا تحفظ یا فروغ و دفاع یا کسی بھی قسم کے مفاد میں قومیت کا تصور نظر نہیں آتا جبکہ آپ حضرات کے قائدین و ترجمان کی طرف سے پشتون یا پشتون قبیل کی بات مستقل طور پر آتی ہے جو کہ تحریک جہاد کو محدود کرنے کے مترادف نظر آتا ہے اس حوالے سے آپ کیا جواب دینا پسند کریں گے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہم نے جہاد شروع کیا ہے تو ہم نے یہ جہاد اللہ کے دین کی سربلندی اللہ کرمت اللہ اور کفار اور ان کے دوستوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے اور ہمارا یہ جہاد اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک اسلامی نظام کے نفاذ کی راہ میں حائلی تمام رکاوٹیں ختم نہ ہو جائیں یعنی نفاذ اسلام کے خلاف جو کفر برسر پیکار ہے اس کی قوت کو ہم مکمل ختم نہ کر دیں تو ہمارا اصل مقصد ہمارے جہاد کا اصل مقصد یہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد بھی اسی نظریے کی بنیاد پر تھا لہذا ہمارا جہاد بھی اسی نظریے کی بنیاد پر ہے کہ ہمارا مقصد اسلامی نظام ہے پھر جہاں تک قومیت کے نعرے کی بات ہے جو کہ سوال میں مذکور ہے تو جو قومیت اسلام کی روح کے خلاف ہے تو ہم اس کے مکمل خلاف ہیں ہم نے اس قسم کی نعرے بازی کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارا موقف ہے البتہ ایک مظلوم مسلمان قوم کی حمایت میں آواز بلند کرنا تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں دیکھیں جو قوم پرستی اور اسبیت مضموم ہے اس کی تعریف کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسبیت یا قوم پرستی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا انتوئین قومت اعلی ظلم یعنی عصبیت یا قوم پرستی یہ نہیں کہ تم اپنی قوم سے محبت کرو بلکہ قوم پرستی اور مضموم عصبیت یہ ہے کہ تم اپنی قوم کا ظلم میں بھی ساتھ دو تو اپنی قوم سے محبت کرنا اس کی حمایت کرنا اور اگر اس پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کی مدد کرنا تو یہ قوم پرستی نہیں ہے بلکہ قوم پرستی یہ ہے کہ آپ کی قوم ظالم ہو اور پھر بھی آپ اس کی حمایت کریں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ قوم پرستی ہے عصبیت ہے جس کا اسلام میں منع ہے اب یہاں دیکھیں کہ اگر پختون قوم کی حیثیت ظالم کی ہو یعنی یہ دوسروں پر ظلم کر رہے ہوں اور تحریک طالبان پاکستان ظلم میں اس کا ساتھ دیں اور اس کے حق میں نعرے لگائیں تو یقیناً یہ ایک ناروا ناجائز و حرام کام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پشتون قوم ظلم کا شکار ہے اور تحریک طالبان پاکستان اور اس کے ترجمان اسلامی جہاد کے ساتھ ساتھ اس مظلوم قوم کی حمایت میں بھی آواز بلند کر رہے ہیں تو مظلوم قوم کی حمایت میں آواز بلند کرنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ممنوع فیل ہے بلکہ حق کی خاطر اپنی قوم کے اواطف حاصل کرنا اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا یہ ایک جائز عمل ہے چاہے وہ قوم کافری کیوں نہ ہو تو اس کے لیے بھی اس کی حمایت بھی کرنا جائز ہے دلیل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فل ہمارے سامنے ہے کہ ہدیبیہ کے موقع پر قریش و مشکین مکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحہ قریش اقلت ہو ملحر ہلاک ہو گئے قریش انہیں جنگوں نے کھا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر فرمائی کہ اگر یہ قریش مجھے حق کے لیے عرب قوم سے جنگ کرنے دیتے تو پھر تو یا تو میں لڑتے لڑتے قتل کر دیا جاتا جس سے قریش اور مشرقین مکہ کا مقصد پورا ہو جاتا یا اگر یہ نہ ہوتا اور مجھے فتح حاصل ہو جاتی تو پھر بھی قریش کے سامنے دو اختیارات ہوتے کہ یا تو وہ اسلام قبول کر کے عزت و غیرت کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتے اور یا اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر وہ یہ کر سکتے تھے کہ دیگر عرب کفار کے ساتھ مل کے میرے خلاف جنگ میں شریک ہو جاتے اور انہیں ایک قوت فراہم کرتے لیکن اس طرح قومیت اور لایانی جنگوں میں اپنی قوت گنوا کر اپنے قائدین کی جانے تو ضائع نہ کر دینا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قوم کے بارے میں ایک ایسا قدم اٹھانا کہ ان کے عواطف حق کی طرف مائل ہو جائیں اور ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم ان کے ناصے ہیں اور خیر خواہ ہیں اور ہماری ان سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے اور ہم ان سے کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو تحریک دارمان پاکستان بھی اسی طرح مظلوم پختون قبائل کے سامنے یہ حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پختون قوم کے خلاف نہیں ہیں ہماری جنگ ان کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہماری جنگ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اس قوم پر بلا وجہ جنگ مسلط کر رکھی ہے تو ہماری جنگ تو ان کے خلاف ہے یعنی اس قوم کے دشمنوں کے خلاف ہے اور یہ الگ بات ہے کہ ان پختون قوم میں جو لوگ ہمارے ہاتھوں سے قتل ہوئے یہ حالت جنگ میں ہیں ابھی بھی تو یہ محض اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے پختون قوم کے خلاف ظلم کا ساتھ دیا ہے ظالم کا ساتھ دیا ہے اس قوت کا ساتھ دیا ہے کہ جس نے اس قوم کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ پختون قوم جو کہ مظلومیت کے ساتھ ساتھ مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے تو ان کے حق میں ہمدردی کی آواز بلند کرنا یہ ایک محبت کا تقاضہ بھی ہے جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قوم سے محبت کرنا شرن کوئی ممنوع نہیں بلکہ ایک ظالم قوم کا ساتھ دیتے ہوئے اس کے صفوں میں شامل ہونا یہ ایک ناجائز عمل ہے یعنی میری قوم ظالم ہے اور وہ کسی دوسرے پر ظلم کر رہی ہے اور میں پھر بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ ممنوع ہے لیکن اگر میری قوم مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا اس کے لیے آواز بلند کرنا اس میں کوئی قباہت نہیں اور شرن بھی کوئی یہ ممنوع نہیں لہذا ہم پختون قوم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اس طرح کی جنگوں میں اس قوم کی قوت کو ضائع ہوتے دیکھ کر ہمیں دکھ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس قوم کی حمایت میں آواز اٹھائی اور اس حمایت میں ہم اپنی جنگ کو مزید تقوی بھی دے رہے ہیں تو بس یہی ہمارا موقف ہے